والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اتنعين ومنتبعهم بإحسان إلى عم الدين أما بعد وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوطر حق على كل مسلم من أحب أن يؤترى بخمس فلی فائل امن احبا ترا بصلاً فلی فائل ون امن احبا ترا باہدن فلی فائل روا الربا ابن حبان ورن نس وقف یہ ایک صحیح حدیث ہے پچھلے درس میں اس کا ترجمہ بتایا گیا تھا اور وتر کے بعد میں تین, باتیں تین باتوں میں اختلاف رہا ہے ایک تو عدد میں دوسرے حکم میں میں اور تیسرے اس کے طریقے میں عدد میں کئی حدیثیں پڑھی جا چکی ہیں اور یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وطرے تمام مسلمانوں پر حق ہے ہر مسلمان پر الوتر حق کن کل مسلم ہر مسلمان پر وطر کی نماز حق ہے لہذا جو یہ چاہتا ہو کہ پانچ پڑھے اسے پانچ پڑھ لینا چاہیے جو چاہتا ہے تین پڑھے اسے تین پڑھ لینا چاہیے اور جو چاہتا ہے کہ ایک پڑھے اسے ایک پڑھ لینا چاہیے تو گویا کہ عدد کا مسئلہ حدیث کی روشنی میں حل ہو گیا کہ وطر ایک بھی ہے تین بھی ہے اور پانچ بھی ہے آگے دوسری حدیثوں میں سات اور نو تک بھی عدد ہے تو عدد میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے ایک طریقے کو لازم پکڑ کر کے اسی پر رہنا اور دوسرے طریقے کو چھوڑ دینا یا اس کا انکار کرنا رد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تمام حدیثوں سے مطلب سارے طریقے ثابت ہے اصل میں ایک بھی ثابت ہے تین بھی اور پانچ بھی اور اس سے زیادہ بھی تو یہ مسئلہ وطر کا اور ایک مسئلہ جو ہے اس میں اسی حدیث کی روشنی میں لوگ کہتے ہیں کہ الر حق کل اعلی کل مسلم اس لفظ حق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے حالانکہ یہ لفظ جو لفظ حق ہے یہ وجوہ پر دلالت نہیں کرتا یہ واجب پر واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ حدیث ہیں واضح طور پر ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نمازیں جو ہے صرف ہمارے اوپر جو فرض ہیں وہ پانچ نمازیں فرض ہیں کتنی ہے پانچ نمازیں فرض ہیں کوئی چھٹی نماز ہمارے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے کیونکہ اگر اس کسی کو واجب قرار دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ترک کرنے پر گنا ہوگا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حالات میں ترک بھی ثابت ہے مزدلفہ کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز ادا کی ایک تو یہ دلیل ہو گئی دوسرے کے میراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی پھر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز فرض کی پانچ میں چھٹی پھر اگر ہم واجب کہیں گے تو یہ پھر چھٹی نماز کہاں سے آ گئی تو اس لیے یہ وطر کی نماز واجب نہیں دوسری روایت یہ بھی ہے حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تحجد ادا کیا کرتے تھے اور سواری پر تحجد ادا کر لیتے تھے جن میں سے وطر بھی ادا کر لیتے تھے سواری پر لیکن جب آپ کو فرض نماز ادا کرنا ہوتا تھا تو رکتے تھے اور قیام کرتے تھے اترتے تھے زمین پر اور فرض نماز ادا کرتے تھے اگر یہ وطر فرض کی جگہ پر ہوتی واجب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی اترتے اور وطر کی نماز زمین پر ادا کرتے اسی طرح سے وہ ایک صحابی غالب ابن ابنبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انہوں نے اسلام کی باتیں پوچھی اور فرمایا کہ ہمارے اوپر نمازیں کتنی فرض ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں مگر یہ کہ تم اگر نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھو اسی طرح سے روزہ پوچھا فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو رکھو اس طرح سے دین کے فرائض کے بارے میں ارکان کے بارے میں پوچھا پھر جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم جو آپ نے فرض فرض بتایا ہے میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے خوشی ہو کہ جنتی آدمی کو دیکھے تو دیکھ لے وہ جا رہا ہے یا اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے کہ افلاحہ انسدفا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا اگر اس نے سچ کہا تو دیکھیے اس حدیث میں بھی واجب کا وطر کا کوئی ذکر نہیں اگر کوئی وطر کی نماز واجب ہوتی اور ضروری ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ وطر کی نماز بھی ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تو یہ دلیلیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت معدہ ہے بلکہ فرض اس کے تہجد کے ساتھ اگر اس کو شامل کریں گے تو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ اگلی بات دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ বিতر واجب نہیں ہے۔ وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لیسل বিতر بحتمن کہی اتی الفرض کہ اتل مکتوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواس تمام نس اور امام تربیزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور اسے حسن قرار دیا ہے اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اس قول کو صحیح قرار دیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے وہ فرماتے ہیں کہ لئے سل وطرو کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے حتمی کا مطلب ہوتا ہے ضروری وطر کی نماز ضروری یا واجب نہیں ہے کہی اتل مکتوبہ فرض نمازوں کی طرح سے واضح کر دیا بالکل وطر کی نماز حتمی نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض کی طرح سے تو بات واضح ہو گئی لیکن یہ نماز سنت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت قرار دیا تو یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے شیخ امام ترمیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے اس سے پتا چلا کہ وطر سنت معدہ میں سے ہے یہ واجب نہیں ہے کہ جس کے ترک کرنے پر گناہ ملے مسئلہ کیا ہے کہ جب واجب کہیں گے تو چھوڑنے پر کیا ہوگا گناہ ہوگا واجب اسی عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور چھوڑنے پر گناہ ملے لیکن ان حدیثوں سے وطر کی شان میں کمی نہیں واقع ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے الوطر حق کو نالا مسلم جو ہے کہ وطر ہر مسلمان پر ثابت ہے اور اسی طرح سے سنت مقدع کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے جیسے فضر کی نماز ہے فضر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے سفر حضر میں کبھی نہیں چھوڑا یعنی چاہے آپ اپنے مقام پر رہے ہو مدینے میں تشریف رکھتے رہے ہو یا سفر میں رہے ہو البتہ مزدلفہ کی رات میں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطر کی نماز ادا کی جی تع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام في شہر رمبان ثم تداروح من القابل فلم اخروج وکال ان خشیت و انیبالفطر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کیا ہے مزال المبارک میں قیام کیا یعنی تحجد کی نماز ادا کی وطر کے ساتھ پھر دوسری رات سمن تدروح میربلہ اگلی رات صاحب اکرام نے انتظار کیا فلم یخروج لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے جماعت کے ساتھ اور صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری روایت آگے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نماز تین رکھا تین راتیں پڑھائیں یہ نماز کتنی راتیں پڑھائیں تین راتیں پڑھائیں چوتھی راتیں یا دوسری دو راتیں پڑھائیں تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اور جب صبح کے وقت آپ نکلے ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تحجد کی نماز ادا کی اور باد صاحب کرام جو ہے دروازے پر ہلکی پھلکی کنکری بھی ماری हा? تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہو سو گئے ہو تو جاگ جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح وقت کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم لوگ جو, جو تم لوگ رات میں کر رہے تھے مجھے معلوم ہے لیکن میں کیوں نہیں نکلا حدیث کے الفاظ ان خشی تو انیت والے کو مل مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ بتر فرض کر دی جائے دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات میں جو قیام کروایا تھا صرف وطر کی نماز پڑھائی تھی ہاں نہیں تحجد پڑھائی تھی پوری پوری تحجد وطر کے ساتھ اور دوسری رات یا تیسری چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھائی تاکہ مجھے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وطر فرض کر دی جائے دیکھیے یہاں پر وطر کا لفظ بھی ہے تو گویا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر وطر کی نماز فرض ہوتی تو آپ ذکر کرتے ہیں تو دو باتیں معلوم ایک تو یہ کہ رات کی نماز کو تحجد کو وطر بھی کہا جاتا ہے قیام الہل سلات العہل وطر تحجد یہ سب کہا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز فرض نہیں اور اس سے ایک تیسری بات بھی معلوم ہوئی ہاں تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تحجد کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے تحجد کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے بھی ثابت ہوا اور اس کی تعداد دوسری سعب نے خزیمہ وغیرہ کے اندر جو ہے اس کی تعداد بھی ذکر کی جاتی ہے صحیح ابن خزمہ وغیرہ کے اندر کوئی تعداد ذکر کی جاتی ہے کہ وہ تعداد کتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پڑھایا وہ کتنی رکعت تھی گیارہ ہی رکعت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تحجد رمضان میں پڑھائی اور رمضان کے علاوہ بھی بعض واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ نے یہ نماز جو ہے رات کی نماز تہجد جماعت سے پڑھی ہے رمضان کے علاوہ بھی وہ ساری روایات ہیں سلسلے میں تو یہ کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی یہ حدیث کیا کہتی ہے حسن درجے تک پہنچتی ہے وان خارجہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله امدکم بصلاۃن هي خیر لكم من حمر الن حمر النام یا رسول اللہ قال الوتر خارجہ ابن الف رجنفر اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے امدکم اللہ تعالیٰ نے ایک نماز تمہیں عطا کی ہے امدکمت کا مطلب ایک نماز کا اضافہ کیا ہے امدکم کا اضافہ کیا ہے عطا فرمائی ہے جو نماز کے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ہیا خیر لکم من منحمر نام جو نماز کے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے لیکن یہ لفظ خیر ل... خیر لکم من منحمر نام یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں لیکن ان اللہ مدکم میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز میں ایک ظاہر سے بات ہے اللہ کی طرف سے اگر ایک نماز ملی تو اس سے یہ, یہ, یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اس نماز کو ادا کریں گے تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا جیسے سنت مقدہ ہے جیسے رات کی نماز ہے تحجد ہے اسی طرح سے جیسے اور نمازیں ہیں تحید الوضو ہے تحیت المسجد ہے یہ سب نمازیں ہیں پواف کی نماز ہے اسی طرح سے ایک تو صحابہ رام نے عرض کیا اقل نام وما ہی رسول اللہ تو ہم نے ذکر کیا کہ وہ کون سی نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطرو مابین سلاشا فجری کہ وہ نماز وطر کی نماز ہے وطر کی نماز ہے جو عشاء اور فجر کے درمیان ہے کوئی یہ نہ کہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نماز کی مدد کی گئی ہے لہذا یہ فرض ہے یا واجب ہے تو اگر یہ واجب ہاں نماز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لفظ استعمال کرتے فروبا کم کا لفظ ہوتا یا او جبا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور پھر لفظ وطر تحجد پر بھی بولا جاتا ہے چاہ تعجد پر جیسا کہ ابھی اوپر گزرا کہ ان خشی تو یقر میں نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں تمہارے اوپر وطر فرضی نہ کی جائے تو اگر یہ وطر اس میں تہجد بھی شامل کر لیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی اس سے بھی پتا چلے گا پتا چلتا ہے کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے کیونکہ تحجد کو کوئی واجب نہیں مانتا ہے عبداللہ برائی دتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ عن ہی رضی اللہ عنہ کال وال نے برائی دتہ ان ابی رضی اللہ تعالیٰ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ضعیف ہے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر الحقن اتنا لفظ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے جو صحیح روایت ہے صحیح روایت ہے اس میں کیا ہے الوتر الحق المسلم اتنا لفظ پہلے گزر چکا ہے لیکن آگے والا جو لفظ ہے فمل یو ترفل سمنا لیکن صنعت کے اعتبار سے تو پوری حدیث صحیح ہے لیکن کہا جائے کہ اس لفظ کا اس حدیث کا یہ ٹکڑا دوسری حدیث سے ثابت ہے تو اس آگے کا لفظ کیا ہے کہ جو شخص وطر نہ ادا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے وطر کو واجب قرار دینے والے لوگوں میں سے لوگوں لوگ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس لفظ سے بھی کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن یہ لفظ بھی وجوہ پر دلالت نہیں کرتا ہے کیسے یہ لفظ بھی وجوب پر دلالت نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرمایا ہاں لئی سمنا ملم من یارحم صحیح رنا ولم عقیر کبیرانا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے بڑوں پر رحم نہ کرے اور, اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح کے مختلف الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جی تو یہ اسلط کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے عشت رضی اللہ تعالی قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان ولا في ولا على اربعا فلا تسأل عن ثم فلا وطولهن ثم يصلي فلاسن فقل تو متفق, یہ متفق علی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت رضی اللہ تعالی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں کبھی بھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے کب رات میں. رات میں رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے چاہے آپ اس میں دس رکعت تحجد مانیں ایک رکعت فطر مانے یا آپ آٹھ رکات تحجد مانیں تین رکات فطر مانے تو اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے پھر فرماتی ہیں کہ یسلی اربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکات ایسی پڑھتے تھے کہ آپ ان کی اچھائی کے بارے میں اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھیے یعنی بہت اچھے انداز میں لمبے لمبے قیام رکوع سجود کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا کرتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکات پڑھتے گویا کہ چار رکعت نمازوں میں گیپ دے کر کے تھوڑا سا پڑھتے اور چار رکعت کے لفظ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ چار رکات آپ اللہ... صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی پڑھتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عادت کا ذکر ہے کیفیت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دو دو رکعت پڑھا کرتے تھے عموماً دو دو رکعت پڑھا کرتے تھے تو کبھی آپ نے چار اور اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی چار پڑھتے تھے ایک ساتھ کبھی دو پڑھ, دو دو کر کے پڑھتے تھے تو ہر طریقہ جائز ہے درست ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ چار رکعت اور پڑھتے تھے ان آپ جو ہے ان چار رکاتوں کی اچھائی کے بارے میں اور ان چار رکاتوں کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کتنی اچھی اور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہاں ہم لوگوں کر سکتے ہیں اللہ حکم ثم میں سلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات وطر پڑا کرتے تھے قالت عائشہ فکل تو یا رسول اللہ تو میں نے آئر اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قبلانتوتر کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں انہوں نے کیوں پوچھا کہ کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے پھر آرام کرتے تھے پھر چار رکعت پڑھتے تھے پھر آرام کرتے تھے, تھے لیٹ جاتے تھے تو حضرت عائشرد اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں حالانکہ سو سکتے ہیں ہاں اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ ہاں بھائی فجر سے پہلے اٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو سو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا تو وطر کی نماز پڑھ کر کے تب سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ یا عائشہ اے عائشہ ان نئے نئی یہ تناامان <سلام> کہ عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں ولانا مقلبی میرا دل نہیں سوتا میرا دل نہیں سوتا اور یہ امبیا کرام کی خصوصیت ہے کیا امبیا کرام اگر لیٹ بھی جاتے تھے سو بھی جاتے تھے تو آنکھیں سوتی تھی دل بیدار رہتا تھا یہ اور دوسرے لوگوں کو یہ خصوصیت نہیں حاصل ہے تو گویا کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹ بھی جاتے تھے اور آنکھیں بند ہو جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کا دل بیدار رہتا تھا آپ کو پتہ چل جاتا ہاں کہ کیونکہ آدمی جب سوتا ہے تو آدمی کی رگیں جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں ہوا خارج ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے پتا نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا بلکہ دل جاگتا رہتا تھا آپ کو پتا چل جاتا تھا تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کتنی پڑھنی ہے گیارہ رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھائی یا دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تین رات پڑھائی یا دو رات پڑھائی بہرحال جماعت کے ساتھ پڑھائی اس حدیث کو ادھر فٹ کریں گے تو کتنی پڑھائی کتنی رکعت گیارہ ہی رکعت پڑھائی اس لیے ہاں چاہے رمضان میں پڑھیں یا غیر رمضان میں ایشا سے لے کر کے فدر تک جو نماز ادا کی جائے گی وہ قیام اللیل تحجد تراویز وطر کچھ بھی نام دے دے لیکن تعداد اتنی ہی ہونی چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زیادہ پڑھنے والے علماء نے بھی اس کو مانا ہے کہ اصل میں تراویح اتنی ہی رکعت ہے البتہ جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اس پر زیادہ سباب ملے گا یہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے ہاں بہت سارے حنفی علماء نے بھی اس کو مانا ہے کہ اتنا ہی ترابی کی نماز اتنی ہی ہے جی وفی روایت النحمہ اور صحیح بخاری مسلم صحیح مسلم کی ایک روایت اور بھی حضرت آشر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ رکات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دس رکعات پڑھتے تھے اور یوترو بسدین اور ایک رکعت کے ذریعے سے وطر پڑھتے تھے وہی یتر بس سے کوئی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ اور وطر پڑھتے تھے ایک سجدے کے ذریعے سے تو سجدے سے مراد یہاں پر کیا ہے رکاتن ہے اور کیجیے گا کہ وہتر بسدتین ایک سجدے کے ذریعے سے وطر پڑھتے تھے یعنی سجدا سے مراد یہاں پر کیا ہے ایک رکات مراد ہے اور سجدا کہہ کر کے اس سے سجدے کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ سجدہ نماز کا ایک اہم ممتاز رکن ہے کہ سجدہ کہہ کر کے کہ پوری رکعت مراد لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکات کے ذریعے سے وطر پڑھتے تھے یا ایک رکعت وطر پڑھتے تھے وئر کا رکات الفجر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتے فجر کی سنت پڑھتے تھے تو, تو یہ کل جو ہے فجر کی فرض نماز سے پہلے کتنی رکعت ہو گئی تیرہ رکعت ہو گئی تو اس میں گیارہ رکعت تحجد اور وطر ہو گئی دو رقع سنت ہو گئی اور دو رکعت سنت کی فجر ہو گئی فجر کی سنت ہو گئی تو کتنی ہو گئی کل تیرہ رکعت اسی روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تیرہ رکات پڑھی تو تیرہ رکعت سے مراد کیا ہے یا تو فجر کی یہ عشاء کی جو دو سنت پڑھی جاتی ہے اس کو شامل کر کے انہوں نے تیرہ کہا اور یا تو فجر کی دو رکعت سنت کو شامل کر کے تیرا کہا اور یا تو یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار تو اس کو شامل کر کے تیرا ہو جائے گی لیکن اصل میں وطر اتحجد اور وطر کے ساتھ یہ گیارہ نماز ہے وعنها رضی اللہ, اللہ, اللہ کیفیت ہاں کی کا ایک طریقہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے قدرت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکات پڑھتے تھے وہی تیرہ رکات جو میں نے ابھی بتایا جیسے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ دو رکاط جو ہے وہ فجر کی سنت کو شامل کر کے تیرہ رکات بیان کروایا آپ فرماتی ہیں کہ پھر وطر کے بارے میں بتایا کہ یو ترال کا بھی خم ان تیرہ رکاطوں میں سے پانچ رکاطوں کے ذریعے سے آپ وطر پڑھتے تھے پیچھے بھی پانچ رکاط وتر کا ثبوت اور اس حدیث میں بھی پانچ رکاط کا ثبوت ہے کہ آپ پانچ رکات کے ذریعے سے آپ فتر پڑھتے تھے پانچ رکاطوں میں سے آپ آخر میں بیٹھتے تھے کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے لائے فی شے کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے الا فی آخرا مگر آخر میں یعنی ایک تشاہد ایک سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پانچ رکعت پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی طریقہ ثابت ہے کہ اسی طرح سے تین رکعت کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت پڑھتے تھے تو بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے نئے بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس سے پہلے جو ہیں جو حدیثیں گزر چکی ہیں ان سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت بھی پڑھتے تھے اور آخر میں ایک رکعت پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے یہ بھی طریقہ صحیح تین رکعت اکٹھی ایک تشہود ایک سلام سے یہ بھی طریقہ صحیح اور پانچ رکعت اگر پڑھنی ہے تو ایک تشہود ایک سلام سے یہ بھی طریقہ صحیح تو یہ طریقہ یہ بھی صحیح ہے چاہے آپ فطر کی تین رکات کو دو تشہد دو سلام سے پڑھیں یا ایک تشہد ایک سلام سے پڑھیں لیکن دو تشہد ایک سلام سے پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے مغرب کی نماز کی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی نماز کو پڑھنے سے منع فرمایا کتنا وان رضی اللہ تعالی عنہ وان رضی اللہ تعالی عنہ قالت من کل قد ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنتہر متفق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں تحجد اور وطر ادا کی رات کے ہر حصے میں کبھی ابتدائی حصے میں کبھی بیچ کے حصے میں کبھی آخری حصے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھ کر کے سو جاتے تھے آرام فرماتے تھے پھر بعد میں چار رکعت اٹھ کر کے پھر پڑھتے تھے پھر بھی پھر پڑھتے تھے جو طریقہ جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے ایک دوسری روایت ہے اس میں ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی کبھی آپ شروع حصے میں کبھی بیچ کے حصے میں کبھی آخری حصے میں اور اس حدیث میں ہے کہ فن تہا و سہر آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو لفظ ہے کہ آپ کی وطر کی انتہا صبح کو ہوتی تھی تو اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں آخری رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحجد رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن وکر جو ہے وہ آپ آخری یعنی صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بات سمجھ میں آ گئی وطر کا بیان لمبا ہے بس یہیں تک آج کا درس ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے اب دو ہفتے کے لیے عید کی چھٹی تک یہ درس منقطع رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد جو تیسرے ہفتے میں یہ درس پھر شروع کیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ